ف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آлика و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آлика و اصحابک یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینک کے ناظرین سرسرا شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاصل ہیں اور آج بھی ہمارے اس سلسلے میں باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ان کی کچھ تفصیل تشریح کے ساتھ کچھ احکام کے ساتھ انشاء اللہ آج کا یہ ترس آج کا یہ سلسلہ پیش کرنے کی صحیح اور کوشش کی جائے گی اللہ کریم رب العزت جل کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر یا ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خوب خوب سلام خوب خوب درود ہمیں بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنی شان کے لائق درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور خوب سلام ان پر بھیجو جمعرات ہے کل جمعہ المبارک رات شب جمعہ ہے کثرت سے ان گھڑیوں میں درود پاک کو اپنا معمول بنائیے حصول برکت کے لیے ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پرو پر شریف پڑھئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سورہ مومنون کا ہمارا درس ابتدائی آیات مبارکہ جس کے نزول سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئیں تو حضرت سیدنا عمر ردی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس پر کے پاس مکھیوں کی بھن بھناٹ جیسی آواز سنائی دیتی ایک دن وہی کی یہی کیفیت ہوئی تو ہم وہاں ٹہر گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور آپ دعا فرمانے لگے کیا دعا مانگی دعا یہ مانگی آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا ہمیں عزت دینا اور ہمیں ذلیل نہ کرنا ضلع سے محفوظ رکھنا پھر فرمایا کہ ہمیں عطا کرنا اور محروم نہ کرنا ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن نہ منتخب فرما اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں راضی فرما اللہ اکبر یہ دعائیا کلمات آپ ارشاد فرمانے کے بعد خود فرمانے لگے کہ مجھ پر دس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے جس نے ان مذکورہ باتوں پر عمل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ دس آیت مبارکہ سرح مومنون اٹھارہ پارہ اس کی ابتدائی آیات مبارکہ جن میں کامیاب مومنین کی نشانیوں کو بیان کیا گیا کہ مومن کے اندر کون سی علامتیں ایسی ہیں کہ جو مومنوں کو کامیاب بنا دیتی ہیں اور جو اوصاف ان ایمان والوں میں ہونی چاہیے جن صفات کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنی چاہیے وہ صفات وہ کون سی صفات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان دس صفات کو ان دس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا گویا کہ یہ کہلیں کہ بظاہر تو وہ دس احکام ہیں لیکن اگر انہی کی تشریح اور انہی کی تفصیل میں جا جائے, جائے انہی کی اگر ڈیٹیل میں جا جائے, جائے تو پھر پورا گویا کے اسلام کے جمی احکام ایک طرح کے وہ انہی کے اندر نظر آ جائیں گے کسی نہ کسی طرح اس شک کے اندر وہ داخل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے نظر آ جائیں گے تو اللہ تبارک تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی یہی سورہ مومنون کی چند آیات مبارکہ کا درس ہم ماقبل جمعرات کو اسی شار نزول کے سلسلے میں ہم نے سماعت کیے تھے اور اس کی بقیہ آیات مبارکہ کا درس انشاءاللہ اللہ آج ہم سماد کریں گے اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحین قد افلاحل مومنون بے شک وہ مومن کامیاب ہوئے اللہ خواش کون سے مومن وہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، خوف رکھنے والے ہیں ولدین اور وہ جو لغ واسوں سے ایراض کرنے والے ہیں لغ کاموں سے بچنے والے ہیں ولدین زکاتون اور وہ جو اپنی مالوں کی زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں آگے ارشاد فرمایا جہاں سے آج ہمارا باقاعدہ درس کا آغاز ہوگا ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندھوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں اس آیت مبارکہ میں کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کا چوتھا وس بیان کیا گیا اور اس آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے جناح بدکاری اور اس بدکاری کے اسباب اس کے لوازمات اور اس طرح کے تمام حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ساتھ یہ بھی اس کے جائز صورت بھی بیان فرما دی کیونکہ انسان کی ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی انسانی شہوت کی تکمیل کے لیے فرما دیا کہ اپنی شرعی اس کی جو بیویاں ہیں اور جو شری باندیاں ہیں باندیوں کا سلسلہ آج کے دور میں نہیں ہے اس وقت یہ باندیوں کا بھی سلسلہ اور نظام تھا پھر آہستہ آہستہ باقاعدہ یہ ختم ہوتا رہا اور اب ایسا نہیں ہے اور اب اس کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے نکاح کہ نکاح کے ذریعے آدمی اس شہبت کی تکمیل کر سکتا ہے اور یہی ایک اچھا اور پاکیزہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیاوی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور آخرت کے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں انسان اپنی جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے دنیاوی فوائد اپنے نصب اپنی اولاد کا چلنا یہ سب معاملات بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی معاملات کے اوپر آخرت کے اندر اس, کے، اس پر جو ثواب کا ترتب ہے اللہ تعالی کی بارگاہ سے ان معاملات کے اوپر جو اس کا ثواب ہے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے جب آدمی اپنی اولاد کی نیک اور اچھی تربیت کرتا ہے وہ اولاد آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے تو یہ آخرت کے لیے بہت اچھے انعامات کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے نکاح اس کے علاوہ جتنے ذرائع ہیں انسانی خواہشات کی تکمیل کے نکاح کے علاوہ فی زمانہ وہ سب حرام کاموں میں ہیں چاہے اپنے ہی جسم کے کسی حصے کے ذریعے سے اس کی تکمیل کی جائے یا کسی اور ذریعے سے تکمیل کی جائے وہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے آپ نے اس امت کی تعلیم یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامین ہو جائے تو جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زمان اور اس کا جو دو پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرم کا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامین ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے یعنی گویا کہ جنت کی بشارت اس عطا فرمائی ہے ضمانت ضمانت کہتے ہیں یعنی آج دنیا میں ہم کسی کے زامین بن جائیں کہ کوئی کسی کو قرض دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ دے دیں اس کو میں اس کا ضامین ہوں تو ہم جب بھی کسی اعتبار شخص کو دیکھتے ہیں کہ یہ بنا ہے تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے فوراً قرض اٹھا کر دے دیتے ہیں کہ ضمانت اتنی بڑی ہے گروی رکھی ہوئی چیز اتنی بڑی ہے میرا قرضہ نہیں ڈوبے گا ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت عطا فرما رہے ہیں ان دو چیزوں کی ضمانت اگر ہم دے دیں کہ ان کا مصرف ہم صحیح استعمال کر لیں زبان کا اچھا استعمال کر لیں اور ناجائز شہوت کی تکمیل کا ذریعہ اختیار نہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمان زطا فرماتے میرا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے ارشاد فرمایا معاشر شباب ہے نوجوانوں نکاح کرو تم سے جس سے ہو سکے نکاح کرو فرمایا نکاح کرو کیونکہ یہ نکاح نگاہوں کو چکا دیتا ہے نکاح کرو یہ نکاح نگاہوں کو چکاتا ہے اور شرم کی حفاظت کرتا ہے یہ نکاح نگاہ کو جھکاتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اگر نہ ہو سکے جس کے پاس طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تو پھر روزے رکھو کہ یہ روزے کاتے شہبت ہیں یہ شہوت کو ختم کرنے والے ہیں پھر روزے رکھ کر اپنی اس شہوت کو ختم کرو اور ترغیب عطا فرمائی ہے نکاح کی نکاح کو آسان بنانا چاہیے نکاح کی وجہ سے برائیاں معاشرے میں کم ہوں گی نکاح کی وجہ سے لوگ بدکاری کی طرف کم جائیں گے لیکن افسوس آج اس معاشرے میں بدکاری کے ذرائع زیادہ پھیلائے جا رہے آج اس معاشرے میں بدکاری کے اسباب عام کیے جا رہے آج اس معاشرے میں بد کے اسباب اور ذرائع آم ہوتے جا رہے آج اس معاشرے میں نکاح مشکل اور بدکاری آسان ہوتی جا رہی ہے آج اس معاشرے میں نکاح کرنا بلکہ سوچنا وہ بہت بہت بڑا بوجھ اور بڈن لوگوں پر ہے لیکن بدکاری اور برائی وہ آرام سے دن دیاڑے آرام سے شہرت اور چرچوں کے ساتھ کسی کے ماتھے پر بل ہے کوئی نہ شرم نہ حیا اللہ اکبر کیا سوچتے نہیں ایسے اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو کیا جواب دیں گے قرآن فرما رہا ہے ولا تک بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ ان کا نفاہشتوں سا سبیدہ کہ فوش برائی ہے اور برا راستہ ہے اس کے قریب بھی مت بٹکو برائی تو برائی ہے زنا بدکاری تو بدکاری ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ ایسا ذریعہ اختیار نہ کرو کہ اس کی طرف جانا پڑے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی روایات کے اندر اس کی مذمت کو بیان کیا انسان کو سوچنا چاہیے اور صرف بدکاری ایک ہی بدکاری کا ہی نام بدکاری نہیں ہے کئی اور اعتبار سے بھی بدکاریاں بدکاری ہی کہلاتی ہیں کبھی آدمی آنکھ کی بدنگاہی اور آنکھ کی گویا کے بدکاری میں پڑ رہا ہے ایک حدیث ہے جس میں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ ایک زبان کی بدکاری یہ ہے کہ وہ بولنا ہے اس سے وہ بدکاری بولتا ہے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ عرض کر رہا ہوں اور ہاتھوں کی کہ وہ اس سے جس کو چھونا جائے دن اس کو چھوتا ہے پاؤں وہ اس کی طرف چل کے جاتا ہے اور نس دل اس کا متمنی ہوتا ہے چاہتا ہے اور شرم گا اس کو سچ ثابت کرتی ہے یعنی اس کے اوپر تصدیق اس کی کر دیتی ہے تو یہ آدمی کو ان معاملات کے اندر ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معاملات حرام کاموں میں پڑے ہوئے کن کاموں میں وہ پڑا ہوا ہے آنکھوں کی بدکاری میں پڑھنا ہاتھوں کی بدکاری میں پڑھنا یا کچھ نہیں تو دل ہی دل میں بدکاری کو سوچتے رہنا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے امیر اہل سنت دامد برکات ملالیہ نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ یہ کیسا ہونا چاہیے ایک مدنی انعامات کا رسالہ یہ مدنی انعامات کا رسالہ اس کو حاصل کرنا چاہیے اس میں بہت پیارے اصول بیان کیے یہ صرف ایک دعوت اسلامی کے ایک خاص تنظیم کے لیے ایک خاص تحریک کے لیے اس دعوت اسلامی کی مدنی تحریک کے اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ ایک امت کی خیر کے لیے کہ ایک مسلمان کو اپنے دن بھر کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے ہر انسان کے ایک شیڈول ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کا بھی شیڈول ہے لیکن ایک مسلمان ہے اس کے عید مسلم اس کا کیا شیڈول ہونا چاہیے ہم اس کو ترتیب نہیں دے پاتے ہماری ہم ڈیوٹی کرتے ہیں کہیں جاب کرتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی کو اس شیڈول کو ترتیب دینے والے وہ کوئی اور افیسر ہوتے ہیں وہ کوئی اور انجینئر ہوتے ہیں وہ کچھ اور افراد ہوتے ہیں وہ ملازمین کو آگے دیتے ہیں شیڈول لیکن دین کا شیڈول ہمیں وہ علماء عطا فرمائیں گے دین کا شیڈول ہمیں وہ دین کے رہنما ہمیں عطا فرمائیں گے امیر علیہس دامد برکات ملالیہ نے امت کی خیر خائی کے لیے آپ نے یہ ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ عطا فرمایا کہ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت اس کو اپنی زندگی کو کیسے ترتیب دینا چاہیے یہ اگر صبح اٹھے تو اس کی صبح کیسی ہو اس کا دن کیسے گزرے اور کیسے معاملات اس رسالے میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا دن بیٹھے رہے مسلح پہ اور آپ صرف تصویر پڑھتے رہے ہرگز ایسا نہیں ہے اس رسالے میں ہرگز ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ صرف دن بھر عبادت کے معاملات ہی کرتے رہیں گے آپ پڑھ کر تو دیکھیے ایک مرتبہ تو اب ضرور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ایک مسلمان کو اس شیڈول کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور میں یقین اور وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں آج کا ہمارا موضوع یہ جنت کے وارث کون اس رسالے کو ہاتھ میں تھام لیجئے اور اس شیڈول کو دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ جنت کے وارث انشاءاللہ ضرور ہمارا مقدر بنے گا یہ ہم جنت کے وارث بنیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے زندگی گزارنے میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل جائے گی یہ امت کے ایسے رہنما ہیں یہ امت کی ایسی رہنمائی فرمانے والے ہیں جنہوں نے بڑی سوچو بچار کے ساتھ بہت فہم کے ساتھ ان سوالات کو ترتیب دیا ہے اس میں بد سے بھی بچانے کی کوشش کی ہے بد نظری سے بھی ہے فضول باتوں سے بھی ہے زبان کی حفاظت بھی سکھائی ہے حرام کاموں سے بھی بچانے کے لیے حسد سے بھی بچایا جا رہا ہے نمازوں کی پابندی بھی سکھائی جا رہی ہے نفلی عبادات کا شوق بھی دیا جا رہا ہے اس میں کتنی تربیت کی جا رہی ہے والدین کا احترام بھی ہے اسی میں آپ پڑھ کے ضرور دیکھیے آزما کے دیکھیے آزمانا شرط ہے تو انشاءاللہ شاء عزیز جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کئی باتیں ہم اپنے بچوں کو ہم ایز اے والد یا والدہ ہو کر نہیں سمجھا پاتے لیکن میں, میں بہت وصوب سے کہتا ہوں کہ اگر آج ایک ماں اس رسالے کو بطور ماں ہی پڑھ کر دیکھ لے تو وہ ضرور کہے گی کہ ہاں میری بیٹی کے ہاتھ میں یہ رسالہ ہونا چاہیے جو باتیں آج تک میں بطور ماں ہو کر اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا پائی وہ یہ باتیں امیر علیہ سنت ان کو سمجھا رہے ہیں اور ایسے ہی اس بیٹی کو ہونا چاہیے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے گھر کا ماحول بہت بہترین ماحول بن جائے گا اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بس بیان کیا ایمان والوں کا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اور ایسے تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانے والے کہ جو حرام اور بدکاری کی طرف لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ برا عزادِك تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے یعنی اس کے علاوہ اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے تو وہ پھر اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا ہے ایک حد کو بیان کر دیا کہ اس خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس حد میں رہتے ہوئے اس کے علاوہ جو کسی اور طرف جائے گا تو وہ پھر اس حد کو کراس کرنے والا ہے اور جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑتا ہے اور جو نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے سخت سخت عذاب قرآن میں بھی بیان ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هم راعون, هم راعون, هم راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں امانتوں اور اپنے وادوں کی اہل ایمان کے مزید دو وصف یہاں اس عیسائیت مبارکہ میں بیان کیے ہیں ایک بس کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کریں امانت میں خیانت نہ کریں اور دوسرا بس کہ اگر وہ وعدہ کریں تو وہ اس وعدے کو پورا کریں وعدے کو پورا کریں وعدے کو پورا کرنا یہ اہل ایمان کی شان ہے منافقین کی یہ علامت ہے منافقین کا یہ ان کی یہ نشانی کو بیان کیا گیا کہ منافک کی خلافی کرتے مومن کی یہ علامت ہے کہ مومن وعدے پورے کرتے امانت میں خیانت نہیں کرتے ایک حدیث سے پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ منافع کی علامت جب لڑائی کرے تو وہ گالی دے جب لڑائی کرے گالی دے جب بات کرے جھوٹ بولے امانت پکڑائی جائے خیانت کرے اور وعدہ کرے خلاف کرے یہ منافع کی علامت ایمان والوں کی یہ علامت نہیں ہے کامل مومنین کی یہ علامت نہیں ہے کامل مومنین کی یہ علامت یہی ہے اہل ایمان کا خوبصورت وصف یہی ہے کہ وہ اپنے ان معاملات کے اندر وہ خیانت بھی نہ کریں امانتوں میں خیانت نہ کریں مال کی ام... امانت پکڑائی ہم ہاں ادنی جن کے ناظرین یہ مسئلہ میں یاد رکھنا چاہیے ہمیں کسی نے رقم پکڑائی کہ یہ میری امانت ہے ہم اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتے بلائی جا اجازت. اجازت کے بغیر ہم استعمال نہیں کر سکتے جب وہ امانت ہے تو امانت ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ان کو چاہیے ہوگی ہم فوراً رقم نکالیں گے ان کے پیش کر دیں گے ٹھیک ہے آپ پیش کر دیں گے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کی رقم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جب امانت ہے تو اس کو امانتی رہنے دی جائے اچھا جہاں رقم میں امانت ہے وہاں کئی باتوں میں بھی باتیں امانت اور راز ہوتی ہیں جی ہاں باتیں بھی امانت ہوتی ہیں کسی کو بتائی بات یہ امانت ہے کہہ دیا کہ یہ آپ کے پاس میرا راز ہے میری امانت ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ ان چیزوں کا بھی ہمیں رعایت کرنی چاہیے اور اپنے وادوں کو پورا کرنا چاہیے مس مسئولہ اپنے وعدوں کو پورا کرو کہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اپنے عہدوں کو پورا کرو اس کے متعلق ان عہدوں سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے سے واقعات ہیں آپ نے تو وعدے کرنے کے متعلق ایسی سی مثالیں پیش کی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا وصف ہی یہ بیان فرمایا صادق الوعد جنہیں کہا گیا وعدوں کو پورا کرنے والے آپ کسی کے انتظار میں کھڑے کوئی آپ کو کھڑے کر کے گئے تو آپ کھڑے رہے ایک دن گزر گیا وہ بھول کی شخص دوسرے دن آئے آپ کھڑے ہوئے وہ حیران فرمایا اگر جب تک آپ نہیں آتے میں یہی کھڑا رہتا آپ کے انتظار اور اسی طرح کی ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت پہلے کا ہے اعلان نبوت سے پہلے کا بھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کسی نے آپ کو اس طریقے سے جو گئے وہ وعدہ کیا اور آپ وہاں پہنچے اور آپ کو اس کے انتظار میں اسی طرح ایک دن گزار دیا پورا اور شاہ پرما جب تک نہ آتے تو میں یہی کھڑا رہتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کفار جو آپ پر ایمان بھی نہیں لائے لیکن آپ کے وادوں سے متعلق آپ کی امانتوں سے متعلق وہ جو اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر ایمان بھلے آپ پر نہیں لائے لیکن آپ کو سچا کہنے پر وہ بھی مجبور تھے کہ آپ کو سچا کہتے تھے آپ کو صادق کہتے تھے آپ کو امین کہتے تھے آپ کے لیے یہ یقین رکھتے تھے آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے آپ کی زبان سے کبھی خلاف واقع بات نہیں ہے آپ زبان کے بھی سچے ہیں کال کے بھی سچے ہیں فیل کے بھی سچے ہیں عمل کے بھی سچے ہیں کردار کے بھی سچے ہیں افال کے بھی سچے ہیں اور اپنی امانتیں آپ کو پکڑاتے دیتے قیمتی قیمتی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے پیغام ہے مدنی چند کے ناظرین یہ پیغام ہے ہمیں سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ہم بھی اپنے وادوں میں سچے ہونے چاہیے وادوں کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے جب وعدہ کیا ہے پورا کریں کوشش کریں اور اس اس مکولہ اور اس لطیفے کو بھول جانا چاہیے وہ وعدے کیا جو وفا جو وفا ہو ہر وعدے کو اسی خاتے میں ڈال دیتے ہیں ہر وعدے کو گویا کہ جو ہے وہ اسی طرح ہی جو نا وہ جھوٹا بنا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے وعدوں کو سچا بنایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر حالانکہ جنگ کے موقع پر آپ دیکھیں کتنی اہم ضرورت ہوتی ہے جنگ کے موقع پر افراد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. کچھ افراد دو ایسے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف بنا رہے تھے تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض جب کی تو آپ نے پوچھا تو عرض کرنے لگے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے ہمیں روکا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ تم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو ہمارے خلاف لڑو گے تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ نہیں ہم تو نہیں لڑیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے آپ نے انہیں سب سے جدا کر دیا کیا کہ تم کہہ کے آگے ہو اب اس کو پورا کرو اللہ اکبر جنگ جنگ نامی دھوکے کا ہے جنگ میں تو آدمی دو چلا کر جیتنا چاہتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار کی وہ آ مثالیں عطا فرمائی ہیں انہیں سب سے جدا کر دیا فرمایا جدا ہو جاؤ ہمارا یہ درس ہمارا یہ پیغام جانا چاہیے یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے جو آج بات, بات پر جو ہم ایک بات یہاں کریں اور دل ہی میں ہی یہ ارادہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا ارے کل یہ ایسا ہو جائے گا آپ کر لو پیمنٹ کل آ جائے گی ایسے نہیں آئے گی یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا اور دلی میں فورن اسی وقت یہ ارادہ ہے کہ ایسا کرنا ہی نہیں ہے کسی طرح کتنے ہم کردار کے شاید یہ جھوٹے کردار ہے جھوٹی باتیں ہیں جھوٹھی نیتیں جھوٹے انداز ہیں اللہ سے کوئی مخفی نہیں ہے اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے رشتہ داری ہو یا کاروباری زندگی ہو یا کوئی اور معاملات ہو ان کو دیکھنا چاہیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے ہر وقت یہ چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے کردار کو اچھا سے اچھا بنانے کی ہم سب کو صحیح اور کوشش کرنی چاہیے آگے ارشاد فرمایا علی نحم الافون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ صفات تو جب شروع کیا تو فرمایا اللہ دین فی سلام خوشیون وہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں اور ان صفات کا اختتام کیا تو فرما دیا وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں وہاں ڈرنے والوں کا ذکر کیا یہاں حفاظت کا ذکر فرما دیا یعنی نماز بھی نہ چھوٹے محافظت بھی رہے نماز کے اندر اور نماز کے اندر خوشوخصو والی کیفیت بھی رہے نماز کے اندر وہ ڈر والی کیفیت بھی رہے الاحم الوارسول فرمایا یہی لوگ وارث ہے یہی بارش یا اللہ دینس الفردوس یہ فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم خالی دون اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ فردوس کی میراث پائیں گے خالدون اس میں ہمیشہ فردوس میں رہیں گے ہمیشہ فردوس میں رہیں گے نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمایا ہر شخص کے دو مقام ہوتے ہیں ایک جنت میں اور ایک جہنم میں جب کوئی شخص کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے یہی عیسائت الا کا حمل وارث کا مقصد ہے یعنی جنت میں جو مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا تو اس کی جو جگہ جنت کے اندر جو مقام ہے اس کی جو میراث ہے دنیا کے اندر کوئی آدمی مال تڑکا چھوڑ کر جاتا ہے اس کی میراث کسی دوسرے کو ملتی اس کو بارش کہا جاتا ہے کہ اس نے دوسرے کی میراث پائی ہے یہ بارش کہلاتا ہے اور بارش اس لیے اس کو کہا گیا میراش اس لیے کہا گیا کہ یہ جو اس کو مال ملا یہ جو کچھ ملا یہ بغیر محنت کس کو مل گیا یہ اس کو بغیر اس کے مل گیا تو ایک اس کی تعویل ایک اس کی تشریح تفصیل یہ بیان فرمائی گئی کہ جنت کو میراث اور جنت کے وارث انہیں کس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے تو ان کا جو مقام اور ان کی جو جگہ تھی وہ یہ اہل ایمان اور ان صفات کے حامل افراد کو جو ملے گی تو یہ ان کے وارث بن جائیں گے وہ بھی جگہ انہیں مل جائے گی اور یہ جنت کے وارث کہلائے رہے نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سو درجے دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے فردوس سب سے اعلی اور درمیانی جنت ہے ارشاد فرمایا اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو تو اللہ سے مانگنا چاہیے تو جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے یا اللہ ہم سب کو ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں کامل مومن بنا ہمیں نیک سیرت مومن بنا نیک کردار مومن بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا مومن بنا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما آمین بجاہن نبی جل آمین. صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے